الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی الک و یا نور اللہ نبیۃ سنت الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم نیت المؤمن خیر من عمله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 مدینہ اولیا ملتان خانے وال اس کے اطراف کے دیگر کئی چھوٹے بڑے قصبوں شہروں دیہاتوں سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول تین دن کے تربیتی اجتماع میں بھی حاضر ہیں تو وہ بھی نیت کریں مدن چاند کے ناظرین بھی کریں کہ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا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 بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و بارک و و علیک یا سیدی یا رسول وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے ہمرا چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر یہ اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی وہ کہنے لگا کہ اللہ وجل کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم فرمایا ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر ات کی بارش ہر طلب پر اتار کی بارش مجھ گار پر کس قدر ہے مجھے گناہ پر کس قدر ہے مہربان بات مدینہ مدینہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے آشکا نے رسول آشکا نے ملا دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب شریف کے دیہاتی کے ساتھ کیسا حس نے سلوک فرمایا تو میٹھے میٹھے مستعفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں خواہ آپ کو کوئی کتنا ہی ستائے دل دکھائے افو درگزر افو درگزر معافی تلافی اس سے درگزر سے کام لیجئے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے تو جشن ولادت کی جو خوشیاں ہوتی ہیں اس میں ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی کی سیرت کے بیانات ہوتے ہیں تو سیرت کے جب بیانات ہوتے ہیں ظاہر ہم تو آقا سے محبت کرتے ہیں ہم تو نعرہ لگاتے نا کہ ہمیں مستفیٰ سے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے صلی اللہ علیہ ولی وسلم علی تو دیکھا جائے کہ آکا کی سیرت کے میں سرکار کے انداز کیا تھے اور جو یہ ذہن بنائے کہ زندگی تو میری مختصر ہے ذرا مختصر ہی ہے یعنی ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے کتنی بے اعتبار, اعتبار ہے دنیا دیبار زندگی دیبار نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا. دنیا تو آئے دن کچھ نہ کچھ ہم حساب کتاب سنتے ہی رہتے ہیں تو سوچئے کہ زندگی مختصر ہے کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے بہتر نفع ملے حضرت سینہ ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اس کے درجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اسے سے قطع تعلق کرے یہ اسے سے ناطا جوڑے تو کسی نے آپ کو تکلیف دی اب ظاہر شرن جو احکامات ہیں کہ جتنی تکلیف دی آپ بدلہ لے سکتے بھائی تھپڑ مارا آپ کو اب آپ تھپڑ مارنے کا بدلہ تھپڑ سے لے سکتے لیکن امیر ارسل فہما دے کہ اس میں اگر معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے اب اس نے تھپڑ مثال پچیس کی اسپیڈ سے مارا تھا ہم بدلا لینے میں زیادہ جوش میں آگئے گئے مار دیا پچاس کی اسپیڈ سے تو پچیس ہماری طرف نکل گئے تو بہتر یہ کہ معاف کر دیا جائے تو یہ اس سے عزت بڑھتی ہے خاندان میں بھی عموماً کوئی اگر ہم کو ستاتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم فوراً آگ بگولا ہو کر فوراً مطلب تیور چڑھا کر اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے اگر عام روٹین میں مارکیٹوں میں دیکھ لے سواریوں میں دیکھ لیں سفر میں دیکھ لے کہ کوئی اگر کسی کو ذرا سا مطلب انگلی لگاتے ہیں تو دوسرا ہاتھ مارتا ہے کسی نے ہاتھ مارا تو مکہ مارتا ہے کوئی پیر پہ چڑھا تو اس کو دھکا دیتا ہے اندھائے کیا تو بھائی نظر نہیں آیا پیر پہ چڑھ گیا تم بھائی معاف کر دے اور اسی طرح مطلب کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اگر درگزر سے کام لیتے ہیں درگزر سے کام لیتے تو ہماری زندگی بڑی پرسکون گزر سکتی ہے لیکن شیتان یہ تو لڑوانے والا ہے शैतान لڑوانے والا ہے اور शैतान کے خلاف جنگ शैतान کے خلاف جنگ تو शैतान کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو جب بھی جنگ جیت سکیں گے نا جب یہ جو پسند نہیں کرتا ہم وہ کام کریں آکا کی پسند کے کام کریں اور نبی پاک علی سلاۃ السلام نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی وہ کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا صلی صل اللہ تعال محمد سیدنا نسا کلیم اللہ علا نبی والی سلاۃ السلام نے عرض کی اے اللہ تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے اور ہم تو تعلقات بنا کر رکھتے ہیں تعلقات پہلے سے بنا کر رکھتے ہیں ایسے جو کا جاننے والا آ گیا تو اس کا فون نمبر ہوگا ڈی ایس پی کا نمبر ہوگا تو جناب کوئی ایسے قانونی ادارے والے ان کا نمبر ہوگا یا اگر کوئی بدماش ہوگا اس کا نمبر ہوگا کہ جناب بس اپنے سے بگاڑ کے بگاڑنا نہیں اپنے ابھی فون کریں گے گاڑی آ کے اٹھا کے لے جائے گی اور فلاں فون کر دیں گے وہ دس بارہ بندوں کو لے کے آئے گا تمہاری ٹکائی لگا دے گا تو ہم تو ڈھونڈتے تعلقات ڈھونڈتے کہ یار یہ بغیر تعلقات کی بھی کوئی زندگی ہے یار یہاں تو نرمی سے رائے نہیں جا سکتا جب تک سامنے والے پر اپنا پریشر نہیں ہوگا جی تو کھا جائیں گے لوگ تو ہم تو تعلقات بنا کر کوئی سا فولڈر بنا کے رکھتے ایمرجنسی کال بنا کر رکھتے کہ جناب کال آ جائے تو فوراً میری مس کال آ جائے تو فوراً بندے بھر کے لے آنا پھر جناب اس کو دیکھیں گے تو آج اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کون سے محلے میں محبتیں ہیں کون سے خاندان میں محبتیں ہیں آپ مارکیٹوں میں دیکھ لیں ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ذرا سی بات ہوتی ہے مار ڈھاڑ کر دیتے توڑ فوڑ کر دیتے تعلقات ختم کر دیتے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں طاقت ہوں تعلقات ہوں آپ سب کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں لیکن عزت کس میں معاف کرنے میں عزت کس میں عجزی کرنے میں انکساری کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی دے. ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آپ کو برا بھلا کہنے لگا امام اعظم خاموشی سے تشریف لیے جا رہے تھے ایک جگہ پر پہنچ کے رک گئے اب اس شخص سے کہا کہ دیکھو تمہیں جتنا کہنا ہے نا یہاں کہہ لو یعنی کہ آگے میرا محلہ شروع ہو رہا ہے وہاں اگر کسی نے تمہیں اس طرح کہتے ہوئے دیکھا نا تو تکلیف پہنچائے گا تو یہاں کہہ لو جو کہنا ہے یعنی آگے میرا علاقہ شروع ہو رہا ہے آگے میری جان پہچان والے لوگ شروع ہو رہے ہیں اور ہم تو آ وہاں پر بتائیں گے تجھے خود پکڑ کے لے جاتے ہیں. خود ایسے علاقوں میں لے جاتے تھا کہ مطلب سامنے والے کو ہم بالکل کچھ کریں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے جشن و علاجت کی خوشیاں منانے والو یاد رکھو جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا جی ہاں اگر آج مطلب بعد اوقات ہوتا ہے کہ خاندان میں اگر تھوڑا سا پیسہ ہو جاتا ہے یا مطلب تھوڑا سا شخصیت بن جاتے ہیں اور اگر کسی نے کبھی کچھ کہہ دیا تو بالکل معافی کرنے کا ذہن نہیں بنتا ہے اور یہاں پر بھی کتنے ہوں گے جو مختلف شہروں سے آئے ہیں اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو کتنے ہوں گے Rum. بھائی سے لڑے ہوئے ہوں گے بہنوں سے لڑے ہوئے ہوں گے ماں باپ سے لڑے ہوئے ہوں گے ایسے بھی نادان ہوتے ہیں جی ہاں ایسے نادان بھی ہوتے جو ماں باپ سے تعلقات چھوڑے ہوئے ہوں گے بہن بھائیوں سے تعلقات چھوڑے ہوں گے کتنے ایسے ہوں گے جن کی پڑوسیوں سے نہیں بنتی ہوگی کتنے ایسے ہوں گے جو دکانداروں سے لڑتے ہوں گے کتنے ایسے ہوں گے جو یہاں لڑ چکے ہوں گے یہ سفر میں لڑتے یعنی کوئی بات میں ہم کو مطلب ذہن نہیں ہے معاف کرنے کا ذہن نہیں ہے تو اگر معاشرے کو پرسکون بنانا ہے یہ وصف اپنانا پڑے گا اور اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو تربیت دیتا ہے زندگی گزارنی کیسے مرحبا یا مستفی کے نعرے لگا رہے ہیں جشن ولاجت کی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ہم آشیقان رسول انشاءاللہ آقا کے فرمان پر بھی عمل کریں گے جیسے امیر رسول فرماتے کہ ہم نیازی صرف نیازی ہی نہیں ہیں کہ جناب لنگر کی جگہ کھولیں گے تو ہم ٹوٹ پڑیں گے ہم نمازی بھی ہیں ہم نمازی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں نمازیں بھی انشاءاللہ پانچوں وقت کی با جماز پڑیں گے اور جہاں گوسپا کی گیارہویں کی نیاز ہوگی انشاءاللہ وہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ شاء بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علی وسلم کا فرمان ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا بھائی ہم سے غلط ہی ہو تو ہم تو فوراً چاہتے ہیں ہمیں معافی ملے یار فوراً چاہتے ہیں معافی ملے ہم، ہماری پکڑ نہ ہو ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو ہمیں زلیل نہ کیا جائے ہمیں مطلب اس طرح سے مطلب کوئی ایسا جہاں کوئی ایسی ڈیوٹی ہوگی اب مثال آپ سپروائزر ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے جو فیکٹری کے جو لوگ ہوں گے ان کی ٹائمنگ کے متعلق ان کے کام کے متعلق آپ کا کام ہی ہے یہ کہ آپ جناب اس معاملے میں دیکھ رکھ رکھیں گے تو اب آپ کہیں گے نہیں یار اس کو معاف کر دو تو یہ آپ معاف کریں گے سیڈ کی اجازت سے اور اگر وہ وقف کا ادارہ ہوا تو اس کے احکامات الگ ہوں گے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی طبیعت میں معافی تلافی یہ اختیار کرنے کی کوشش کرے دعوت اسلامی کے اوائل سے الحمدللہ امیر اہل سنت کا انداز دیکھا ہے کہ یہ ہمیشہ اس طرح کی تربیت کرتے بہت شروع کی بات غالمن یہ پچیس چھبیس سال پرانی بات ہوگی کہ دعوت اسلامی کے کسی بسے پر یا بیس سال ہو گئے ہوں گے مکتبت المدینہ کے بسے پر حاضری دی ہم نے دکان دار کو ستاتے ہیں یہ کتنے کیے یہ کتنے کیے یہ کتنے کیے, یہ کتنے کیے تو بعض وہ کہا تو اللہ ترا بیڑا غرق کرے جا بھائی یہاں سے, ہے بازے سے ایک میں نے دیکھا مجھے بہت مزہ آیا تھا نہیں نہیں تھے اس نے کہا یار اللہ آپ کو مدینہ دکھا یار اللہ آپ کا بیڑا پار کرے یار اللہ آپ کو مدینہ دکھایا اللہ آپ کا بیڑا پار کرے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کو ستا رہا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے بار بار لیکن یہ مرشد کی ادا کو ادا کر رہا ہے دعائیں لے رہا ہے تو اگر معاشرے میں یہ انداز اختیار ہو جائے آپ بتائیں کہ اس سے ہمارے گھر بار کے معاملات ہمارے خاندان کے معاملات ہمارے پڑوس کے معاملات ہمارے محلے کے معاملات کس قدر ستھرے ہو جائیں تو اے کاش اے کاش جشن ولادت کی ان پر نور ساتوں کے صدقے برکتوں کے صدقے ہمیں افو درگزر کی نعمت مل جائے ہمیں اس نے اخلاق کی دولت نصیب ہو جائے اور ہم نیک ہو جائیں کہ جب مختصر سے زندگی ہے راحتیں پہنچانے والے محبتیں کرنے والے محبتیں تقسیم کرنے والے بن جائیں تو پھر دنیا سے تو جانا ہی ہے قبر میں نہ جانے کتنا عرصہ رکھا جائے گا اور جب حشر میں اٹھیں گے نام اعمال کھل رہے ہوں گے سوچے تصور کرے اگر ایسے میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جنت میں جانے کا حکم ہو جائے ہم تو چاہیے رہے کہ اللہ بلا حساب ہمیں جنت میں داخل تھا فرما دے چار ہے نا چار ہے نا کون کون چاہتا ہے ہمیں کاش ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے اے اللہ جمعے کا دن ہے یہ جتنے آشیقان میلا جائے ہیں اے اللہ ان کے صدقے ہم سب کو ہم سب کو مدنی جنگ کے ناظرین کو بھی بلا حساب جنت میں داخلہ تھا فرما اب سنیے روایت روایت سنیے ایمان کی دی کیجیے انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمے کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے تو پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے یعنی وہ کون جس کا اجر اللہ کے لمے کرم پر ہے تو پوچھا جائے گا کہ وہ کس کے لیے اجر ہے تو اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں تو جنت میں بھی آقا کا قرب چاہیے ہمیں تو جنت میں بھی آکا کا قرب چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملے گی جنت میں آ پڑوسی جنت بن جائے جا الہی بن جائے ہم سب دیداہی بحرے رزار قطب مدینہ بہرے رزار قطب مدینہ یا اللہ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے سلحیب نبی پاک علیہ سلاد السلام کی سیرت میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ سرکار علیہ اللہۃسلام کو جنہوں نے ستایا ظلم کیے سرکار نے افو درگزر سے کام لیا یعنی یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزب عہد میں جب مبارک دندان کو شہید کیا گیا چہرے انور کو زخمی کر دیا گیا مگر سرکار علیہ اللہۃسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے اور ایک اور روایت میں ہے کہ لبید بن آسم نے جادو کیا سرکار پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس کا بدلہ نہیں لیا نیز اس یہودیا کو بھی ما فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا تو جبھی جب تو کسی نے کہا ہے نا کہ اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے آلہ ہے کردار مدینے والے کا آلہ ہے کردار مدینے والے کا آلہ ہے کردار مدینے والے کا آلہ ہے, ہے کردار اور ہماری امی جان بی بی شخص صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عائدن بری باتیں کرتے تھے نہ تقل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے الہ ہے کردار مدینے والے کا الا ہے کردار مدین والے کا الا ہے کردار مدین والے کا الا ہے کردار سیدا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا ہو وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں تو جب یہ نعمت مل جاتی ہے نا اخلاق کی اس نے اخلاق کی نعمت اللہ ہم سب کو نصیب کرے کیونکہ عادت بنانا یعنی کوشش کرنی چاہیے ہم اچھے نہیں ہیں مگر جشن ولادت کی خوشیوں میں جا خیرات بھی بٹ رہی ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں آقا کے صدقے ہمیں بھی اس نے خلا کی دولت مل جائے ہم ہمارا بھی پر ختم ہو جائے ہماری ڈان ڈپٹ بھی کی عادت بھی دور ہو جائے اور ہم بھی اچھے ہو جائیں تو جب یہ نعمت مل جاتی ہے نا تو وہ بہت ایزی لائف اس کی بن جاتی ہے کیونکہ جو اس طرح کی طبیعت نہیں ہوتی ہے نا تو وہ بڑا پریشان رہتا ہے اور مطلب ظاہر ہے اس کے قریب کوئی نہیں آتا ہے تو عادت بنانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں سرکار کی سیرت کا سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علی سلاۃ وسلام نے ہم غلاموں کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی حضرت سینا بزرگ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوً روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کا ڈول بھرنا صدقہ ہے آو آو اب خاص کر یہ دیہات میں جو لوگ آئے اب اگر ایسا کبھی موقع ملے کریں عمل کریں عمل کوئی تکلیف میں ہو اس طرح پانی بھر کر دے دیں کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ تو کچھ کریں تو صحیح آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں آپ کو احساس ہوگا کہ یار بڑا سکون ہو گیا ہے بڑا سکون ہو گیا ہے یہ کام کرنے کی برکتیں ہی بہت ہیں فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کا ڈول بھرنا صدقہ ہے تمہارا نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا صدقہ ہے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے اور تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے تو یہ چیزیں اپنا ہے تو صحیح نہ بنائیں نماز پڑھتے ہیں کی پڑھتے ہیں پڑھ لی بھئی دوسروں کو بھی تو دعوت دے نا مسجدیں کیسے آباد ہوں گی گھر کا ماحول کیسے اچھا ہوگا بھئی آپ یہاں آ تین دن کے لیے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکتا ہے کوئی اکیلے اکیلے دیکھتے ہو گھر والے مدنی چینل نہیں دیکھتے ان کو دکھائیں ان کو سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا دین ہمارا مذہب ہم کو یہ تربیت دیتا ہے یہ تعلیم دیتا ہے اور اگر یہ سارے گھر کے افراد سارے محلے کے افراد سارے مسلمان ایک دوسرے کا اس طرح غم خواری کرے، خواہی کریں خیر خواہ کریں آپ بتائیں ہمارا معاشرہ کیسا ہو جائے گا ایک اور انداز سنی سیدتنا اتنا ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ, عنہ ابود، ابود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ یہ دورانے گفتگو مسکرایا کرتے تھے تو انہوں نے ان سے اس بارے میں پوچھا یعنی آپ بات کرتے کرتے مسکراتے کیوں ہیں تو ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے اب ہم دکانوں میں مسکرائے کیوں کہ وہ گاگ کو پھسانا ہے مال بیچنا ہے وہاں بڑے ملے ماشاء اللہ آئیے آئیے آئیے آئیے اور گھر میں بھائیوں میں رشتے داروں میں بلکہ چلیں یہ تربیت ہی اجتماع ہم آپس میں کتنا ملے بھائی بس میں بیٹھ کر آ گئے ساٹھ ستر سا اسی اسلائی میں بیٹھے کیا سب سے ملے نہیں یہاں بھی اگر چار ساتھ ہیں تو چار ساتھ ہی ہیں کھائیں گے بھی ساتھ بیٹھیں گے بھی ساتھ اٹھیں گے بھی ساتھ ارے میرے بھائی یہ دالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سبحان اللہ یہاں <سلام> تو خیبر پختونخوا کے بھی اسلام بھائی آئے ہیں سمحال اللہ یہاں تو بلوچستان کے بھی آپ کو ملیں گے یہاں تو آپ کو گلگت سے بھی آئے ہوئے ملیں گے یہاں تو پنجاب سے بھی آئیں گے یا تو باب الاسلام سے بھی ہیں باب المدینہ کے بھی ہیں یورپ کے بھی ہیں یو کے بھی ہیں عرب امارات سے بھی آئے ہیں دنیا کے آٹھ دس ملکوں کے اسلام بھائی بھی آئے ہوئے تو آپس میں ملے تو صحیح محبت دے پیار دیں مسکرا کر خندہ پیشانی سے سلام دعا ہاتھ ملانے کا ایسا مدینہ مدینہ ماحول بن جائے کہ شیطان ہے نا یہ پریشان ہو جائے اور پھر مدنی ہتھیار بھی دیا میرے لسنت نے ہے نا مدنی ہتھیار مسوا مسواغ اس کو بھی اپنے سینے سے سجائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی استعمال مسواک کا بھی زبردست استعمال کرنا ہے کہ یہ مدنی ہتھیار ہم کو دیا ہے کہ اس سے بھی ان شاء اللہ اس نے اس سنت سے بھی ہم کو دور کر دیا اور شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ جاری جاری جاری شیطان کے خلاف جنگ تو ہمارا مذہب ہمارا دین یہ ہم کو کیا تربیت دیتا ہے سبحان اللہ سیدنا صاحب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک عورت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی حاجت کی غرض سے حاضر ہوئی لیکن اسے پیارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکے یہ دیکھ کر ایک صاحبی اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور عورت وہاں بیٹھ گئی پھر اس کی حاجت پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحبی سے دریا فرمایا پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے ایسا کی کہ مجھے اس پر رحم آ گیا تھا اے؟ مجھے اس پر رحم آ گیا تھا یہ سن کر سرکار علی تو السلام نے شاعد فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے اب جب یہ نعمت ملتی ہے نا تو صرف یہی یہ نہیں بندے تو جیتا جاگتا انسان ہے نا جانوروں پہ بھی پیار آ جاتا ہے چونٹیوں پر بھی پیار آ جاتا ہے اللہ جیسے کل کسی نے پوچھا نا کہ بل بلی کو مار سکتے بھائی اس نے آپ کو بگاڑا کیا ہے مدری مذاکرے میں فرمائے نا اس نے کیا بگاڑا آپ کا بھائی اگر وہ تنگ کرتی ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ شریع حکم لگے گا لیکن اب اگر ایسے ہی ہے تو خاما کا اس کو کیوں ستا پرندوں کو یعنی یہ جو بات ہو کر گاؤں دیاتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی جانور جا رہا ہے خاما کا پتھر اٹھا کے مارا وہ بھائی آپ کو اس نے کیا بگاڑا بلی کو مطلب مار رہے ہیں کبھی پرندوں کو مار رہے ہیں تو کبھی اس کو پتھر مارا تو فارغ فارغ بیٹے کچھ نہ کچھ تو کام چاہیے ہی. تو بھائی رسالہ جیب میں رکھ لیں جب جب فارغ ہو رسالہ کھول کے پڑھتے ہیں راہ کرے رسالہ رسالہ کھول کے پڑھتے رہا کرے تو اس طرح کوئی تصویر رکھ لیں جیب میں جب بھی فارغ بیٹھے پڑھنا شروع کر دیں یہ جو پرندوں کو مارنا اچھا پھر امیر فرماتے راستے میں جائیں گے کبھی اس ڈبے کو لات ماریں گے کبھی اس ڈبے کو لات ماریں گے کبھی مطلب وہ ایسی لات ماریں گے کہ وہ سمجھ لیں گے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے لیکن پتھر ہوگا تو پیر پہ ہی چوٹ لگ گئی ناک کٹتی اپنی تو اس طرح کی بھی جو الٹی سی حرکتیں کرتے تو یہ بھی انداز یہ اچھا نہیں ہمیں ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کی ساری مخلوق سے بھی پیار کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے نبی پاک علی علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ اگر تم بکری پر رحم کرو گے تو اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا یعنی اس کو بھی جو ذبح کرنے کا جو شرن جو احکامات ہیں جیسے جانوروں کو گھسیٹتے ہیں جیسے بکر میں بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح جو عام طور پر جو قصاب ہوتے ہیں جس طرح کا کام کر رہے ہوتے تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب وہ عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں جانوروں پر بےجا ظلم کیوں مطلب اس طرح سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے استعمال بھائی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس میں ہم روزانہ تاثرات سن ہیں ایک ڈائریکٹر صاحب یہ کسی اور چینل کے تھے ڈائریکٹر تو نگران شورا سے ان کو ملنا تھا ہمارے اسلام نے ان کی ترکیب بنائی ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لے کر آنا تھا اور پھر نگران شورا سے ملنا تھا اب چونکہ ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں رونق ہوتی ہے یہاں پر کافی وہ اس جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کو آنے میں دیر ہو گئی اب پارکنگ ملی کافی دور تو اجتماع ختم ہو گیا تھا اور اسلام کی ایک تعداد یہ جا رہی تھی واپس اب وہ ڈائریکٹر سب پیدل چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے, چلتے, چلتے فیدان مدینہ سے گزرتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے نگرانی شورا کے پاس پہنچے نگرانی شورا کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ میں چینل میں کام کرتا ہوں اور ہمارے چینل میں جو کام کی نوعیت ہے نا وہ ایسی ہے کہ گھر جاتے ہیں نا تو بالکل ہمارے شیٹ لوگ نچوڑ لیتے ہیں ہم کو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جا کر بستر پہ پڑ جاتے سو جاتے کا آج سارا دن میں بہت مصروف تھا تھکا ہوا تھا آپ کے میں نے سے ٹائم سیٹ تھا کہ مجھے اجتماع میں آنا ہے اب میں جب اجتماع میں آیا تو ان دنوں میں حالات بھی کچھ صحیح نہیں تھے ٹینشن تھا وہ شہر میں تو وہ کہتے ہیں اسلام بھائی کو جب میں نے دیکھا تو اسلامی بھائی آپس میں ایسے مل رہے مسکرا رہے کندھے پہ رہا تھے تو ملاقاتیں ہو رہی ہے میں ان کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا آتا رہا ملتا رہا یقین مانے آپ کے پاس آتے آتے میری ساری ہی دور ہو گئی تو ایسا جب ایزی ماحول ہوتا ہے نا چاہے وہ گھر میں بھی گھر میں بھی اگر یہ ڈانٹ ڈپٹ کا توڑ پھوڑ کا یہ ماحول ہوگا تو سارے سہمے سہمے رہیں گے آپ مسکرانے والا ماحول بنائیں آپ پیار والا ماحول بنائیں دیکھیں پھر مدنی ماحول کا کیسا رنگ چڑھتا ہے کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ کبھی کبھی نبی پاک علیہ السلام سلام اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے اور ہمارا خادم ہو تو ہمارا ڈرائیور ہو تو آج اس نے دروازہ کیوں نہیں کھولا میں آیا تو کھڑا کیوں نہیں ہوا کبھی سوچا اپنے خادم سے ملازم سے ہاتھ بھی ملایا ہو ذرا سا پیسہ آتا ہے تو ہمارے تو آنکھیں سر پہ ہو جاتی ہماری ٹوری چینج ہو جاتی ہے غریب رشتے دار الگ غریب رشتے دار الگ ان سے ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے ان کے لیے دعوت کا بھی اہتمام کرنا ہے تو الگ ہوگی غریب رشتے داروں کے لیے الگ ایسا نہیں ہو آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم ترمیزی شریف کی روایت میں بلکہ آگے سنیے سرکار علیہ السلام سلام اب غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے جو کی روٹی پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے فکرا کے ساتھ ہم نشینی فرماتے اور اپنے صحابہ علی مدوان کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے سبحان اللہ اب دیکھیں آقا کیسے تھے ہمارے سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دستے مبارک سے کر لیا کرتے تھے اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کی مدد کیا کرتے تھے سبحان اللہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ سرکار علی صلاح وسلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ لبے کہہ کر جواب دیتے حضرت جریر علی اللہ تعالیٰ فرماتے میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی سرکار علیہ صلاۃ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے خوش طبعی بھی فرماتے سب کے ساتھ مل جل کر رہتے ہر ایک سے گفتگو فرماتے صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے آزاد نیز لونڈی غلام مسکین مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے اور مدینے کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پورسی کے لیے تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرماتے حادت انرس فرماتے اگر کوئی شخص سرکار کے کان میں سرگوشی کی بات کرتا تو سرکار علیہ سلا تو اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے سرکار علی السلام کے جو سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل فرماتے ملاقاتیوں سے مصافہ فرماتے اکثر اوقات اپنے پاس آنے والوں کے لیے چادر بچھا دیتے اپنی مسرت بھی پیش کر دیتے اپنے اصحاب کو ان کی کنیتوں اچھے ناموں سے پکارتے کبھی کسی کی بات نہ کاٹتے ہر شخص سے خوش روئی کے ساتھ ملاقات فرماتے لگاتے ہیں نارا را مان والے محمد ہمارے بڑی شال والے محمد ہمارے اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی سیرت کو پڑھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو یہ پیاری پیاری باتیں داؤد اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتی ہیں اگر آپ جو یہاں آئے ہیں درس و بیان کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت ہے امیر علیہ نے اپنے رسائل میں ان باتوں کو لکھا ہے ان کو پڑھیے پڑھ کر سنائیے اپنے گھروں میں درد شروع کیجیے اپنے دفتروں میں کیجیے اپنی دکانوں پہ کیجیے مارکیٹوں میں کیجیے تعلیمی ادارے سے تعلق ہے تو وہاں پر درس و بیان کا سلسلہ ہو خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اے کاش مدنی کورس کرنے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرنے نماز کورس کرنے ان تمام باتوں کو آپ لیجئے عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ دین کا کچھ کام اللہ ہمارے ہاتھوں سے بھی لے لے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی علم دین کی اشاد کے لیے دین اسلام کی ترویج و اشاد کے لیے سنتوں کو عام کرنے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے آمین بجاہ النبی نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد